جیسا کہ آپ سب لوگ بخوبی علم رکھتے ہیں کہ تقریباً ایک سال سے عقیدے واسطیہ جو عقیدے سے متعلق بہت ہی اہم ترین کتاب ہے جس کے مولف ہیں علامہ شیخ الاسلام مجدد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب تقریباً ایک سال سے آپ کے سامنے پڑھائی جاتی ہے اور رمضان کی مناسبت سے درس رک گیا تھا آج سے دوبارہ درس کا آغاز ہو رہا ہے اس سے پہلے جو ہماری گفتگو ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ ابامین عرص پر مستوی ہے عرص پر جلوہ فروز ہے اور اس سے پہلے اللہ رب العارمین کے لیے علو اور بلندی کا ذکر کیا تھا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اور یہ بیان کیا تھا یہ شرح میں میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی علو کی تین قسمیں ہیں ایک ہے علوع قہر علوع قہر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العارمین پر سب کا حکم چلتا ہے اللہ سب پر غالب ہے اللہ پر کوئی غالب نہیں ہے اور دوسرا ہے علوع قدر علوع قدر کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین کا ہے سب سے زیادہ قدر و منزلت سب سے اونچا مقام اللہ رب العالمین کا اس کو علوع قدر کہا جاتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ احسان مخلوقات پر اللہ رب العالمین کا ہے جب سب سے زیادہ احسان اللہ کا ہے تو سب سے بڑا حق بھی اللہ برامین ہی کا ہے اللہ کے بعد اور سب کے حقوق آتے ہیں اس کو علوع قدر کہا جاتا ہے یہ دونوں الوع اور بلندی ایسی ہے کہ جو اہل بدعت ہیں اور اس طریقے سے قرآن کی آیتوں کی اور حدیثوں کی غلط تعویل اور غلط معنی بیان کرنے والے ہیں وہ بھی ان دونوں علو کو مانتے ہیں البتہ جو تیسری بلندی ہے تیسرا علوع ہے جس کو علوۂ ذات کہا جاتا ہے اللہ کی ذات کے لیے ہر طرح کی بلندی اور وہ یہ کہ اللہ رب عرش پر جلوہ افروز ہے وہ اس بات کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب ہر جگہ ہے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ اللہ رب الامن کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے اور قرآن اس پر شاہد ہے قرآن کے اندر دلیلیں ہیں حدیثوں کے اندر دلیلیں ہیں بلکہ امام طیّہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگرد علامہ امام اب القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے وہ کہتے تھے کہ ایک ہزار سے زیادہ اس بات کی دلیلیں ہیں کہ اللہ عربامین عرش پر جلوہ فروز ہے اللہ تعالی ہر جگہ نہیں ہے اور یہ عقیدہ صحابہ کا تھا ام کرام کا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بنحم الرحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بڑے امہ ہمارے گزرے ہیں سب کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ ابامین کی ذات عرش پر جلوہ فروض ہے عرش پر بلند ہے یہی سب کا عقیدہ تھا بعد میں عقیدہ لوگوں نے گڑھا جب لوگ صوفیت سے متاثر ہوئے کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے نا ازب اللہ جب اللہ تعالی ہر جگہ نہیں ہے اللہ ابامین کی ذات عرش پر جلوہ فروض ہے۔ یہ ساری باتیں بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کی گئیں آج سے اللہ رب کی معیت کا ہم تذکرہ کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے اس کا کیا مطلب اس کا کیا مفہوم ہے پران میں اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین بیان کیا کہ وبا معکم آئی نما کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے یہ اس طریقے سے ان اللّہ اللہ ددین تقو اللہ محسن کہ اللہ ابام تقوا اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو احسان کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہے یہ اس طریقے سے اللہ اب بیان کیا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس طرح کی آیتیں ہیں ان آیتوں میں اللہ کی معیت کا ذکر ہے معیت یہ عربی لفظ ہے اس کا معنی ہے ساتھ ہونا اور اللہ تعالیٰ کی معیت کی دو قسمیں ہیں ایک ہے معیت عامہ یعنی عام لوگوں کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہونا یہ عام لوگوں کے ساتھ عام لوگوں میں نیک بھی ہیں فاجر بھی ہیں مسلمان بھی ہیں غیر مسلمان بھی ہیں جیسے اللہ نے فرمایا کی ہوا ما کم عینما کن اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اس معیت کا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ اپنے علم اور قدرت سے ہے اللہ کے ذات عرس پر ہے لیکن اللہ برامن تمہارے بارے میں علم رکھتا ہے اللہ تمہاری تمہاری حرکات سے سکنات سے واقف ہے اللہ ابامن تمہاری پکڑ پر قادر ہے اللہ تمہاری ہر بات کو سننے والا ہے اللہ تمہاری ہر بات کو جاننے والا ہے جو ربیے سے متعلق عقیدہ ہے وہی معیت عامہ سے متعلق بھی ہے کہ اللہ بلامن تمہارے ساتھ ہے یعنی اللہ ابراہین کی پکڑ سے تم باہر نہیں ہو اللہ ابراہین تمہاری ہر بات کو سنتا ہے تمہاری ہر بات کو جانتا ہے اللہ ابراہین کو علم ہے تمہاری ہر چیز کے بارے میں یہ ہے اللہ ابراہین کی عام معیت کا معنی اور مطلب اور اس معیت کا مقصد ہوتا ہے بندوں کو ڈرانا بندوں کو خوف دلانا کہ بندے اللہ تعالیٰ کا خوف کھائیں اللہ تعالیٰ سے ڈریں کوئی ایسا کام نہ کریں جو کام اللہ نے حرام کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کوئی ہو نہ ہو اللہ العالمین کی ذات دیکھ رہی ہے تمہیں وارش پر بلند ہے جلوہ افروز ہے آپ رات کی تنہائی میں سمندر کی تہ میں پہاڑوں کی بلندی پر رات کی تاریکی میں جہاں بھی ہیں اور کچھ بھی گناہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہے اور اللہ العالمین کی نگاہوں کے سامنے انسان ہوتا ہے تو اس معیت کا مقصد تخویف ہے لوگوں کو ڈرانا ہے کہ ڈر جاؤ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ ابامین تم سے بے خبر ہے اللہ تم سے غافل ہے اللہ ابامین تمہارے بارے میں علم نہیں رکھتا اللہ کو ہر چیز کا علم ہے ذرے ذرے کا علم ہے ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ ابامین کو بھی اس کا علم ہوتا ہے کوئی دانہ زمین کی چھاتی کو چیر کر کے جو کسان دانہ زمین کے اندر ڈالتا ہے اس دانے کا بھی علم اللہ ابامین کو ہوتا ہے تو یہ معیت عامہ ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اس کا جو اصل مقصد ہے وہ لوگوں کو ڈرانا گنہگاروں کو ڈرانا تاکہ کوئی گناہ نہ کرے یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہمیں پکڑنے والا نہیں ہے میں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوں اللہ کی نظر سے کوئی وجل نہیں ہو سکتا دنیا میں ذرہ برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو اللہ ہر سے مخفی ہو اللہ ہر بلامن ہمارے سینے کی باتوں کو جانتا ہے سینے کے راز کو جانتا ہے لہٰذا اس نوعیت کا مطلب ہے لوگوں کو ڈرانا اور خوف دلانا کہ اللہ ابراہین تم سے باخبر ہے تم سے آگاہ ہے یہ نہ سمجھنا کہ اگر کوئی انسان نہیں دیکھتا ہے تو اللہ ابراہن بھی نہیں دیکھتا نہیں اللہ تعالی دیکھ رہا ہے اللہ تعالی کو اس کا علم ہے اللہ تعالی تمہارے اوپر قادر ہے تمہاری ہر بات کو سن رہا ہے جو وسوسہ ہے تمہارے دل میں وہ بھی جانتا ہے جو خسر فسر کرتے ہو وہ بھی اللہ ابراہین جانتا ہے تو یہ ہے اس کا معنیٰ اور مطلب جیسا کہ صلب صالین نے اور علماء نے اس معیت عامہ کا یہ معنیٰ بیان کیا دوسری معیت ہے معیت خاصہ خصوصی معیت اور یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو کچھ اوصاف ہیں ان اوصاف کے ساتھ اللہ رب العالمی نے اس کو بیان کیا ہے جیسے اللہ نے کیا ان اللہ اللّہ الزین تقو اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ اللہ محسنون اور جو احسان کرنے والے اللہ ان کے ساتھ ہے اب جن کے اندر بھی تقوا کی صفت ہوگی جن کے اندر بھی احسان کی صفت ہوگی اللہ ابلامن ایسے لوگوں کے ساتھ ہے ایسے اللہ اب الامن فما و سبر ان اللہ مصابرین صبر کرو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہاں صفت کے ساتھ اللہ ابن بیان کیا صفت کے ساتھ یہ صفت صبر کی جس کے پاس پائی جائے گی اللہ رب برامن ان کے ساتھ ہے باسماری نا تقوا جن کے پاس ہوگا جو احسان کرنے والے ہوں گے جو صبر کرنے والے ہوں گے ایسے لوگوں کے ساتھ اللہن ہے اور ایک معیت ہے شخص کے ساتھ معین شخص کے ساتھ اللہ نے بیان کیا جیسے اللہ برامن نے قرآن کریم پہ نبی کے بارے بیان کیا صحب اللہ تزر انَ اللہ مانا کہ جب جب اللہ کسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا یہاں ساتھی سے کون مراد ہیں جی ہاں ابو بکر ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کسور کے ساتھ ہجرت میں کون تھا بار میں ہمارے ربی کے ساتھ کون تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عمر یقور علیہ صاحب ہی وہ وقت کرو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کیا فرما رہے تھے اللہ تعظم غم نہ کرو ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ واحد صحابی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کی صحبت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا باقی کسی اور صحابی کی صحبت کا ذکر نہیں ہے یہ امتیاز اور یہ خصوصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کیونکہ صحابہ میں سب سے اونچے مقام پر یہی فائز تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے ہر ایک کا بدلہ چکا دیا احسان لیکن تمہارا احسان میں نہیں چکا سکتا جو قربانیاں ہیں ابو بکر صدیق کی اسلام کے لیے نبی کے لیے اسلام کے نشر و شاد کے لیے بڑے احسانات ہیں ان کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسے ان کو صدیق کا لقب دیا گیا جب سب نے ان, ان کو نبی کو جھٹلایا ابو بکر صدیق نے ان کی تصدیق کی ان کو سچا نبی مانا اس علماء نے نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی ابو بکر صدیق کی صحبت کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہے قرآن کو جھٹلانے والا ہے قرآن میں اللہ حرب اللہ ان کی صحبت کا ذکر کیا ضلع جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے اللہ تا غم نہ کرو تو یہاں صاحب سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ انہیں کی صحبت کا ذکر اللہ رب العامی نے قرآن کریم کے اندر کیا صحبت کے ساتھ صحبت یعنی نبی کے ساتھی تھے اور نبی پر ایمان لائے نبی کا ساتھ دیا اس لیے ان کی صحبت کا ذکر قرآن میں موجود ہے لہذا اگر کوئی ان کی صحبت کا انکار کرے کہ وہ بکر صحابی نہیں تھے تو علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ اگر جاہل اس کو بتایا جائے گا سمجھایا جائے گا اس کو تعلیم دی جائے گی لیکن اس کے باوجود بھی اگر اسی بات پر رہتا ہے تو گویا کہ وہ قرآن کریم کا منکر ہے اور جو قرآن کریم کا منکر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا تو یہاں جو معیت کا ذکر ہے نبی کے ساتھ اور اب بکر صدیق کے ساتھ ہے خاص ہے ان کے لیے ایسی اللہ رب اللہ نے ہنستے اور ہارون کے بارے میں فرمایا کیا فرمایا لات خاف تم خوفنا کرنا انکما میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اصم آرا میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں جاؤ تم فرون کے ساتھ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے یا کہے گا میں جانتا ہوں سنتا ہوں دیکھتا ہوں بم نہ کرنا نہ کھانا میں تمہارے ساتھ ہوں یہاں جو معیت ہے چاہے وہ کسی مہیم شخص کے ساتھ خاص ہو یا کسی خاص صفت کے ساتھ ہو اس کا مطلب یہ اللہ, اللہ کی تائید اللہ کی نصرت اللہ رب العامن کی مدد لہذا یہ معیت نیک لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کے نیک منت متقی پرہیزگار ایسے لوگوں کے ساتھ جب معیت کا لفظ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العامین ان کے ساتھ ہے ان کی مدد کرنے والا ہے اور اللہ رب الامین ان کو صبر دلاتا ہے اس اس معیت کا خاص مقصد ہوتا صبر دلانا کہ آپ غم نہ کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے آپ نے اللہ کا ساتھ دیا اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری تقوا اختیار کی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے تمہارے دل کے اندر تم غم نہ کرو اللہ تمہارے ساتھ اللہ تمہاری مدد کرے گا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ نکالے گا تو اللہ حلامن اس معیت سے لوگوں کو اپنے نیک بندوں کو صبر دلاتا ہے اور انہیں دلاسہ دلاتا ہے کہ تم غم نہ کرنا یہ نہ سوچنا کہ تم برباد ہو جاؤ گے ضائع ہو جاؤ گے نہیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ضائع نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے اللہ نے مدد کی کہ نہیں مدد کی نیک بندوں کی انبیاء کی فرعون پہنچا پیچھے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام صلام کے لشکر کے تعاقب میں سامنے سمندر ہے اللہ رب العامی نے حکم دیا ہنستے علیہ السلام نے لاٹھی ماری اللہ نے سمندر کے اندر راستہ بنا دیا یہ تھا کہ پکڑے جائیں گے با لشکر پیچھے سے آ رہا ہے اور مو علیہ السلام ان کی قوم کو پکڑنے کے لیے لیکن اللہ رب اللہ کی مدد فرمائی ہجرت کے موقع پر آپ نے دیکھا کہ وہاں تک دشمن پہنچ گئے ہنستے ابو بکر نے کیا کہا اگر وہ اپنے قدم کو دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے تو اللہ کے کی سنیں کہ اب اللہ تا اللہ مان کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ نے مدد کی نہیں مدد کی ان کی وہاں پہنچنے کے باوجود اللہ ان کو اندھا کر دیا وہ راستہ نہیں دیکھ سکے نہ اور نہ پہنچ سکے اللہ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی ابو بکر صدیق کی مدد کی ان کی حفاظت کی تو اللہ اربابی نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے تو جو یہ معیت ہے اس کے ذریعے سے اللہ ہر معامن اپنے بندوں کو صبر دلاتا ہے امید دلاتا ہے کہ اللہ کی ذات سے امید رکھو اللہ پر یقین رکھو صبر کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ضائع برباد نہیں کرے گا تو یہ معیت ہوتی ہے ایک عام معیت جو ہر مخلوق کے ساتھ ہے ہر بندے کے ساتھ ہے چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ فاسق ہو چاہے وہ فاجر ہو چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو جو بھی ہو اور اس کا مقصد ہوتا ہے گنہگاروں کو تخویف اور گنہگاروں گاروں کو ڈرانا کہ تم گناہ نہ کرو اللہ ابامن کی پکڑ سے تم باہر نہیں ہو اور دو دوسری خاص معیت ہے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یا خاص لوگوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی برگزیدہ بندے ہیں اللہ کے انتہائی مقرب بندے ہیں ان کے ساتھ جو معیت ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ برامین ان کو امید دلاتا ہے صبر دلاتا ہے دلاسا دلاتا ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھو اللہ ابرامین تمہیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا اللہ تمہاری مدد کرے گی یہ معیت کا معنی اور مفہوم عام صحابہ نے تمام صحابہ سمجھ لیجیے صلب صاحین اور اس طریقے سے جمہور علماء نے یہاں پر جو معیت کا معنی میں نے بیان کیا ہے جو عام معیت اس کا یہ معنی بیان کیا ہے امام ابر تعمیہ رحمت اللہ نے یہاں جو معیت ہے وہ معنی بیان کیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے لیکن اس کا کوئی معنی نہیں بیان کیا جائے کہ وہ حقیقت پر محمول ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ معنی ان کو انہوں نے بیان کیا ہے لیکن کیسے ہمیں نہیں معلوم کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے یہ حقیقت پر معمول ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے لیکن کیسے ہمیں نہیں معلوم ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ اپنے علم سے ہے یا اس طریقے سے ہے یہ معنی نہیں بیان کریں گے بلکہ یہ کہیں گے کہ اللہ ابراہین ہے ہمارے ساتھ کیسے اللہ بہتر جانتا ہے کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ عرص پر جلوہ افروز ہے کیفیت ہمیں نہیں معلوم عرض پر کیسے اللہ مستوی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ ہے کیسے چہرہ ہمیں کیفیت نہیں معلوم ہے اللہ کی دو آنکھیں. کیسی ہمیں نہیں معلوم ہے اللہ کے دو ہاتھ ہیں قدم ہمیں نہیں معلوم اللہ کی انگلیاں ہمیں نہیں معلوم کیسی ہیں کیفیت کریم اللہ کے پاس ہے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ابراہن کی ساری صفات ہیں لیکن کیفیت کیسی ہے ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے کیونکہ کیفیت کی کا ذکر نہ قرآن کے اندر کیا گیا نہ حدیث کے اندر کیا گیا اور نہ ہی صحابہ نے کیفیت کے بارے میں سوال کیا کیونکہ کیفیت کی ہر ذات کے لحاظ سے الگ ہوتی ہے ہر ذات کے لحاظ سے صفات کی کیفیت الگ ہوتی ہے ہمارے پاس بھی آنکھیں پرندے کے پاس بھی آنکھیں چوٹی کے پاس بھی آنکھیں کیا ہماری آنکھ اور چونٹی کیا آنکھ ایک جیسی ہے کیفیت میں حجم میں بڑائی میں چوڑائی میں ایک جیسی ہے فرق ہے ہاتھی کے پاس بھی آنکھ ہوتی ہے کیا سب کی آنکھیں ایک جیسی ہوتی نہیں جب مخلوق کے اندر فرق ہے تو اللہ تو سب کا خالق جب اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کوئی اس کے برابر نہیں ہے یہ اللہ کی شایان شاہ ہے تمام صفات وہی معاملہ یہاں بھی معاملہ طیمیہ اللہ نے اختیار کیا کہ اللہ البامین ساتھ ہے یہ کیفیت ہمیں نہیں معلوم اللہ کے شاعن شان اس اللہ تعالیٰ کی اور صفات ہیں ویسے یہ بھی صفت ہے انہوں نے علم سے اور قدرت سے اس کا معنی نہیں بیان کیا لیکن ان کا معنی کا مطلب یہ نہیں ہے جو حلولیا اور جہمیہ اور صوفیہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ وہ کہتے نہیں اللہ عرش پر ہے عرش پر ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بھی ہے لیکن ہمارے ساتھ کیسے اللہ البامن بہتر جانتا میں اس کی قیفیت نہیں ہے اور وہ مثال دیا کرتے جیسے سورج ہے چاند ہے چاند اوپر ہے لیکن عرب کہتے تھے کہ چاند ہمارے ساتھ ساتھ ہے حالانکہ چاند اوپر ہوتا ہے بندے کے ساتھ نہیں ہوتا اللہ اللّہ ابان اوپر عرش پر جلوہ فروز ہے لیکن اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اور ساتھ ہی ساتھ اعلی اور بلند بھی ہے اللہ تعالی بلند بھی ہے اور ہمارے قریب بھی ہے اور سلیقے کے ہمارے ساتھ بھی ہے کیفیت کیسی ہے کیفیت کا علم ہمارے پاس نہیں ہے یہ مامن تعیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر بھی اور اپنی دیگر کتاب کے اندر یہی معنی بیان کیا ہے اور آگے مصلی رحمتہ اللہ علیہ تفسیر کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کریں گے اس معنی کے اندر بھی کوئی قباط نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور کیفیت تو سب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے اور یہ معیت اور ساتھ ہونا اللہ کے شاہ نشان ہے اور ہم اس کا یہ نہیں بیان کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ اپنے علم کے لحاظ سے ہے قدرت کے لحاظ سے ہے دیکھنے کے لحاظ سے ہے پکڑنے کے لحاظ سے ہے یہ مانا نہیں بیان کریں گے جیسے اللہ نے بیان کیا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہم بھی کہیں گے اللہ ہمارے ساتھ لیکن اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ اللّہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو یہ امام ابن تعیمیہ رحمتہ اللہ نے اس پر رد کیا ہے کیونکہ قرآن میں اللہ نہیں کہ کہیں بیان کیا کہ اللہ ہر جگہ اللہ نہیں بیان کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے کیسے ہے کیفیت کا علم اللہ ابرامن کو معلوم بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے واضح بات ہو رہی ہے جی ہاں تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہر جگہ ہے اس کا قول باطل ہے یہ کفر ہے کہنا کہ اللہ ہر جگہ ہے یہ کفر ہے کہنا یہ جامعہ کا اور حلولیا کا جو اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ العالمین کی ذات ہر ایک کے اندر حلول کر جاتی ہے جیسے آپ چائے پیتے ہو نا چائے کے اندر پانی گرم کر کے چائے پتی ڈالتے ہو ایسے ہی جیسے چائے پتی گرم پانی کے اندر حل ہو جاتی ہے اور پانی کا رنگ بدل جاتا ہے اور حلول کر جاتی ہے چائے پتی پانی کے اندر یا شکر آپ پانی کے اندر ڈالتے ہیں اور شکر پانی کے اندر گل جاتی ہے یہ عقیدہ صوفیہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی ہر ذات کے اندر گھل جاتی ہے حلول کر جاتی ہے ناعد من مظالم یہ ہے اللہ رب الامن ہر جگہ ہونے کا معنی اور مطلب یہ عقیدہ سراسر کفر کا عقیدہ ہے ایسے آدمی کو توبہ کرایا جائے گا جو عقیدہ رکھتا ہے جی امام بہمیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو کہا کرتے تھے اگر یہ کوئی کہتا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ عرش کہاں ہے آسمانوں کے اوپر ہے یا نیچے ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہے یہ کہتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آج انہیں کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے بڑے افسوس کے ساتھ انہیں کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ امام و حنیفہ کہتے تھے کہ نہیں وہ یعنی اگر وہ عقیدہ رکھے کہ اللہ عرش پر تو ہے لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ عرش کہاں ہے زمین کے اندر ہے اوپر ہے کہاں ہے ہمیں نہیں معلوم تو اس کے بارے بھی کہتے تھے کہ مسلمان نہیں ہے امام منیفا رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں نے ان کے شاگردوں نے ان کے اس قول کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں کے جو لوگ ہیں جو اپنی نسبت امام منیفا رحمۃ اللہ کی طرف کرتے ہیں لیکن عقیدے میں ان کے عقیدے کو نہیں مانتے فرو میں مانتے ان کو نماز کیسے پڑھنی ہے طلاق کیسے دینی ہے نکاح کیسے کرنا شادی کیسے کرنا وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے یا اس طریقے سے حبا کے مسائل ہیں طلاق کے مسائل ہیں روزہ کیسے رکھنا اپنے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا حج کیسے کرنا ہے یہ جو مسائل عبادات ہیں معاملات ہیں حکام ہیں ان میں ان کو اپنا امام مانتے لیکن جو عقیدہ ہے اصل جو اصول ہے اس میں امام بنیفا رحمۃ کو اپنا امام نہیں مانتے وہ ابو حسن عشریع اور ابو منصور ماترودی کو اپنے مان مان ہیں یہ لکھا ان کے علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اوپر کوئی الزام نہیں ہے ہم الزام کسی پر نہیں لگاتے ہیں باقاعدہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں امام کتاب ہے عقاعد علماء اہل سنت دیوبند اس کتاب کے مصنف خلی احمد سہان پوری رحمتہ اللہ علیہ بڑے عالم تھے وہ انہوں نے اس کتاب کے دوسرے صفحے کے اندر بیان کیا یا پہلے صفحے کے اندر وہ کتاب میرے پاس اوپر موجود ہے عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے اس کتاب پر کئی علماء کی دستخط موجود ہے بڑے بڑے ان کے علماء کس کتاب کے اندر جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے ہم اسی کو مانتے سب سے پہلے انہوں نے اسی بات کو بیان کیا کہ کی ہم فرو میں احکام میں مسائل میں کس کو مانتے مام ونیفا رحمتہ کو اصول میں عقیدے میں ابو منصور ماترودی ابو حسن عشری جو تیسری صدی ہجری کے عالم ہے چوتھی صدی کے عالم ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کی صفات کی تعویل کی غلط معنی بیان کیا سات صفات کا اقرار کیا باقی تمام صفات کا انکار کر دیا کہا کہ اللہ تعالی کی صفت نہیں ہو سکتی اللہ کے لیے چہرہ نہیں ہے اللہ کے لئے ہاتھ نہیں ہے ان کا غلط معنی بیان کیا کا چہرہ کے معنیٰ اللہ کے دامندی اللہ کی خوشنو دی ہاتھ کے معنی ہے قدرت نعمت ہاتھ کے معنی یہ معنی بیان کر دیا اس معنی کا غلط معنی آیتوں کا صفات کا غلط معنی بیان کیا تو ان کے عقیدے کو مانتے اور چار سلسلوں پر بیعت لیتے ہیں چار سلسلے صوفیوں کے نقش بندی چشتی سہواردی اور قادری انہوں نے بیان کیا اپنی کتاب کے اندر ہمارے پاس موجود ہے اور آپ اوپر معلمات بھی پوچھ سکتے ہیں لوگ اگر کوئی شکر کرے ہماری بات میں تو فون کر کے پوچھ لیجئے کہ میں نے دعوت سنٹر بات سنی ہے کہ چار سلسلوں پر ہم لوگ بیعت لیتے کیا صحیح ہے یہ یا انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے وہ ضرور کہیں گے کہ ہاں کتاب کے اندر بیان کیا انہوں نے سب بیان کیا انہوں نے تو عقیدہ میں منیفہ رحمت اللہ علیہ کو نہیں مانتے اصول میں مسائل میں مانتے ہیں نماز کیسے پڑھیں گے ہاتھ کہاں باندھیں گے سورے فاتحہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے فاتحان کریں گے کہ نہیں کریں گے بلند آواز شامین کہیں گے کہ نہیں کریں گے تین طلاق دینے سے ایک طلاق ہوگی تین طلاق ہوگی یہ جو مسائل ان میں مانتے ہیں ٹھیک ہے عقیدے میں نہیں مانتے ان کو امام منیفر احمد اللہ علیہ کو کیا امام بنیفا کا عقیدہ غلط تھا نہیں ان کا عقیدہ صحیح تھا ان لوگوں کا عقیدہ غلط ہے ان کا عقیدہ صحیح تھا وہ صحابہ کے عقیدے پڑتے نبی کا عقیدہ اور نبی کی تعلیمات پر قائم تھے صحابہ اور صلی سالن کے عقیدے پڑھتے امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ جی ہاں ان کے عقیدے میں کوئی قصور نہیں تھا امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کے جی ہاں لیکن بعد میں لوگوں نے فلسفیوں سے متاثر ہو کر کے جہمیا سے معتضلا سے متاثر ہو کر کے عقل پرستوں سے متاثر ہو کر کے امام منیفا رحمتہ اللہ علیہ کے عقیدے کو چھوڑ دیا اور اس طریقے سے دوسروں کے عقیدے کو لے لی لیا امام منیفا کا عقیدہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا عقیدہ الگ تھا کتاب و سنت کا عقیدہ لیکن ان کے عقیدے کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے تو یہ معیت کے بارے میں یہ بات میں آپ کے سامنے کر رہا تھا کہ معیت کمانا اور مفہوم کیا ہے جمہور صلف نے اور اکثر علماء نے جو معنی بیان کیا یہ بیان کیا ہے کہ معیت کا اگر عام معیت ہے اس کا معنی علم اور قدرت ہے اور اگر خاص معیت ہے خاص لوگوں کے ساتھ یا اچھی صفات کے حاملین کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العبین ان کے ساتھ اپنی تائید اور مدد سے ہے اللہ ان کو کیا نام ہے امید دلا رہا ہے کہ تم غم نہ کرو اللہ تعالی تمہاری مدد کرے گا اللہ تمہارے ساتھ یہ معنی ہے جمام تعیمہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں قریب رہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے بس اس پر ہم خاموش ہو جائیں گے اور آگے کچھ نہیں کہیں گے لیکن یہ ہم عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ عرش پر ہے اللہ ہر جگہ نہیں ہے جیسے سورج اور چاند اوپر ہے اس کی روشنی ہر جگہ ہے اور ہمارے ساتھ ہوتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے بلندی اللہ عرش پر جلوہ افروز ہے یہ معنی بھی اگر کوئی لیتا ہے تو ان اس معنی کے اندر بھی کوئی گڑبڑی نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی اللہ کے لیے علو ہے اللہ کے لیے بلندی ہے اللہ ہر برآمین کے لیے اس بات کا عقیدہ اور اقرار رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ فروغ ہے لیکن اگر کوئی گئے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اس کا مطلب کہ اللہ ہر جگہ ہے اللہ حلول کر گیا ہے اللہ ذرے ذرے کے اندر ہے یہ اگر کوئی معنی امراض لیتا ہے تو یہ غلط عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے بات واضح ہوئی ابایات پڑھتے ہیں ایک آیت آج پڑھیں گے اس کے بعد بات, بات جو ہے اور آیتوں کو اگلے درس میں پڑھیں گے انشاءاللہ کئی آیتیں مصنف نے اس کے تعلق سے بیان کی ہیں بہت آیتیں پرانے کریم کے اندر اللہ کو ماتا ہے خلق اسماواتی اللہ ہی جس نے آسمانوں کو اور زمین کو چھ دنوں کے اندر پیدا کیا چھ دنوں میں اتوار سے لے کر کے جمعہ تک چھ دنوں میں اللہ ابراہمی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے چھ دنوں کے اندر دنوں سے کیا مراد ہے کیا دنیا کے دن براد ہیں کہ سورج نکلتا اور ڈوب جاتا ہے کیا یہ دن براد ہیں یا یہ کہ اللہ تعالی کے علم میں جو دن ہے کہ ایک دن ہزار سال کے برابر ہوتا ہے اللہ کیا ہے ہزار سال کے برابر کیا وہ آتے سور سجدہ کی شروع میں عید ابو العمر ممتم دنیا کا ایک دن اللہ تعالی کے علم کے مطابق جو ہے قیامت کے دن ایک ہزار سال کے برابر ہوگا یا پچاس ہزار سال کے برابر قیامت کے دن پچاس ہزار سال جب فیصلے کا دن آئے گا تو دنیا کا ایک دن جو ہوگا وہ پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا وہ براد وہاں پر پچاس ہزار سال یعنی دنیا میں پچاس ہزار سال ایک دن قیامت کے دن کے برابر ہوگا دنیا میں پچاس ہزار جب فیصلہ کیا جائے گا جس دن فیصلہ ہوگا دنیا کے اگر آپ جوڑیں گے تو دنیا کا ایک دن کا پچاس ہزار سال ہوگا اور آخرت میں قیامت کے دن وہ ایک دن پچاس ہزار کا نام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن ایک دن کے برابر ہوگا خمسینہ الفسنا ہوگا اور دنیا میں جو اللہ رب تدبیر کرتا ہے وہ ایک ہزار سال کے برابر ہوتا ہے فیوم انکان الفسنت ممت عدون دنیا کا ایک ایک ہزار سال اللہ رب العالمین کے علم ایک دن کے برابر ہوگا اور یہی زیادہ معنی راجح ہے کہ یہاں پر جو بیان کیا گیا چھ دنوں میں وہ چھ دنوں سے مراد یہ دنیا کا دن نہیں ہے کیونکہ یہ سب بعد میں تخلیق ہوئی ہے دنیا وغیرہ سورج وغیرہ دنیا کا نکلنا سورج کا اس کا ڈوبنا یہ تمام چیزیں بعد میں ہوئی ہیں اور اللہ ابلامی نے آسمان اور زمینوں کو اس سے پہلے پیدا کیا لہذا اس سے مراد ہزار یہ پچاس, ہزار سال مراد ہے یہاں پر بات سمجھ آ رہی ہے دنیا کا دن ہی مراد ہے کہ دنیا کے دنوں میں چھ دنوں کے اندر اللہ ابلامی اس کو پیدا کیا یہ مراد نہیں ہے جو چھ دن مراد دنیا کے چھ دن مراد نہیں ہے یہاں پر جی ہاں سم مستبا عرش فی اللہ ابام عرض پر مستقل ہوا یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ اب عرص پر جلوہ فروض ہے یا الماء اللہ جو فی الدہ اللہ تعالیٰ جانتا جو کچھ زمین کے اندر چیز داخل ہوتی ہے زمین میں جو دان نکلتا ہے بارش کے خطرے آتے ہیں جو فصل نکلتی ہے سب اللہ تعالیٰ جانتا جو زمین کے اندر ہوتا ہے وہایہ خرج و منہا اور جو کچھ زمین سے نکلتی ہے سب اللہ ابام کو علم ہے کیا زمین سے نکلتی جو خزائیں نکلتے ہیں فصلیں نکلتی ہیں پیداوار ہوتی ہے تمام چیزوں کا علم اللہ ابرامین کو ہے عماء ضلعوں میں نسماں اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اللہ نے وہی نازل کی جسے لوگوں کو دل زندہ ہوتے ہیں اللہ ابامین آسمان سے بارش نازل کرتا ہے جس سے زمین زندہ ہوتی ہے فصلیں اگتی ہیں فصلیں پیدا ہوتی ہیں پودے اگتے ہیں سب اللہ ابراہین کے علم ہے عمایہ اور جوفی ہے اور جو کچھ بھی آسمانوں میں عروج کرتا چڑھتا ہے کیا چڑھتا ہے ہمارے اعمال اللہ البرامن کے دربار میں پیش ہوتے ہیں فرشتے لے کر کے جاتے ہیں ہمارے اعمال کو ہر پیر کو جمعرات کو ایسے شابان کے مہینے میں سب جو ہے اور اور, اور ہر مہینے کے اندر انسان کے اعمال کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے جو بھی اعمال چڑھتے ہیں اللہ کی طرف جاتے ہیں یا فرشتے چڑھتے ہیں اوپر ان تمام چیزوں کا علم اللہ عبرام کو رہتا ہے وہ ہوا محکم ائی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی یہ ہے محلِ شاہد کہ اللہ رب العالمین یہاں اپنی معیت کا ذکر کیا وہ اللہ عبا تمر النا بصیر اور جو تم کرتے ہو اللہ العالمین اس کو دیکھ رہا ہے اللہ سے باخبر اور آگاہ جو معیت کی آیتیں ہیں ان آیتوں کے شروع میں اور آخر میں یا تو یا تو شروع میں یا تو صرف آخر میں یا تو شروع اور آخر میں بھی اور درمیان میں بھی اللہ رب العالمین نے علم کو بیان کیا ہے اسی لیے علماء نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ جو عام نعیت ہے اس کا معنی علم ہے کہ اللہ رب البامن تمہارے ساتھ اپنے علم کے لحاظ سے ہے اللہ کی ذات عرص پر جلوہ فروت ہے لیکن اللہ رب البّامن کو ہر چیز کا علم ہے اس لیے امام غنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اور ایسے ہی ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ ابن عباص اللہ عنہ سے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ امام صفیان صوریہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ قول مروی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو عام عامت ہے ان, معی... ان عام آیتوں کے شروع میں اللہ نے علم کو بیان کیا ہے یا تو آخر میں یا تو شروع میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب الامن تمہارے ساتھ اپنے علم کے لحاظ سے امام منیفا رحمۃ اللہ نے بھی اس آیت کا مانا ہی بیان کیا کہ اللہ نے شروع میں کیا بیان کیا یہ علم اللہ جانتا علم پھر آخر اللہ نے کیا بیان کیا واللہ اللہ وما تمل بشیر اللہ رب العامن تمہارے عمل سے باخبر جاننے والا تو اللہ رب العامن کی معیت کا مطلب یہ ہے جو عام معیت ہے کہ اللہ رب اربامن تمہارے ہر عمل کا علم رکھتا ہے اللہ رب بامن ہر چیز کو جاننے والا یہ معنی امام منیفا نے بیان کیا امام احمد بن حنبل نے امام سفیان سوری نے ابن عباس حضی اللہ تعالیٰ عما نے اور دیگر اب کرام نے جمہور صلف اور جمہور علماء نے اسی معنی کو بیان کیا ٹھیک ہے بات واضح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے کہ یہاں پر میں یہ سمرات علم ہے قدرت ہے کہ اللہ عرب الامن علم رکھتا ہے تمہارے ہر عمل کے بارے میں یہ مراد یہاں پر ہے اور امام منیفا رحمتہ اللہ نے ایک اور مثال دی ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسے تم اپنے بھائی کے پاس خط لکھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا بھائی کسی دوسرے شہر میں ہے تو کیا تم اس کے ساتھ چلے جاتے ہو نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کی مدد کرو گے تم ان کے ساتھ ہو یعنی تمہارا بھائی کسی پریشانی میں ہے آپ اس کو دلاسہ دلا رہے ہیں کہ میرے بھائی ہم نہ کرو پریشان نہ ہم تمہارے ساتھ ہیں جو بھی پیسہ لگے گا جو کچھ بھی ہوگا ہم تمہاری مدد کریں گے تمہارا ساتھ دیں گے تمہاری مدد کریں گے انسان کا مانا, مانا مطلب ہوتا ہے آپ ہیں ہندوستان میں اور سعودی عرب میں ہیں اور آپ کا بھائی ہندوستان پاکستان کسی سور ملک میں ہیں وہ کسی پریشانی میں ہیں آپ اس کو خط رکھتے ہیں میرے بھائی پریشان نہ ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں بیمار ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جو علاج میں پیسہ لگے گا ہم پیسہ آپ کو دیں گے آپ کی ذات یہاں ہے لیکن آپ اسے کیا کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں یعنی ہم تمہاری مدد کرنے والے تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے علاج میں جو خرچ ہوگا ہم تمہیں دیں گے شادی ہے بیاہ ہے کوئی کیس ہے کوئی معاملہ ہے آپ کو پھنسایا گیا ہے آپ پر کیس کیا گیا ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ فکر نہ کریں ہم آپ کی مدد کریں گے انسان جب خط لکھتا ہے تو یہ بات تو اس کے اندر لکھتا ہے امام منیفا رام تو لاڑی مثال دے کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ مطلب ہے اس کا کہ آپ دوسری جگہ بیٹھے ہوئے آپ کے بھائی دوسری جگہ ہے لیکن آپ کہتے ہو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں مطلب یہ کہ ہم آپ کی مدد کرنے والے ہیں وہی معنیٰ اللہ رب الامن نے اگر عام لوگوں کیا نام ہے جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر اللہ نے بیان کیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ رمامن تمہاری مدد کرنے والا ہے. اور اگر عام جو لوگ ہیں نیک ہیں یہ فاسق ہیں فاجر ہیں عام لوگ ہیں کافر جو بھی ہیں ان کے لیے اللہ نے کر بیان کیا نیک و بد کے لیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب تمہارے ہر عمل سے باخبر اور آگاہ ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یہ مراد ہوگا جب عام معیت ہوگی تب اور جب خصوصی معیت ہوگی تب کیا مراد ہوگا اللہ تمہاری مدد کرنے والا تائید کرنے والا نصرت کرنے والا تمہاری تمہیں ضائع برباد نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں نکالے گا اس پریشانی سے یہ مانا مراد ہوتا ہے تو یہ آیت جو یہاں پیش کی بس رحمۃ اللہ علیہ میت کے تعلق سے اور یہاں پر عمومیت مراد ہے ایسے اور ساری آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ اب نے اس بات کو بیان کیا ہے جیسے ایک آیت یہ ہے کہ وہ اندو مفاط الغیب کہ اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں اور کنجیاں ہیں اور وہ علامہ فلبر والبحر اللہ تعالیٰ جانتا جو کچھ سمندر میں ہے کچھ اور جو کچھ خشکی کے اندر ہے اور وہ ماتقر قطع علوما کوئی بھی ورقہ اور پتہ گرتا اللہ ابام کو اس کا علم ہوتا ہے اولا حب فِي ظلمات الْأَرْضِ اور زمین کی تاریکی میں اگر کوئی دانہ گرتا ہے کوئی کسان بوتا یا گرتا ہے ہمارا کھانا لقمہ کوئی گرتا ہے کوئی دانہ گرتا ہے چاول گرتا ہے تو بھی اللہ البامن کو اس کا علم ہوتا ہے. اللہ کا علم لا محدود ہے اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے ہر چیز کا علم اللہ ابامن کے پاس ہے وَلَا عورت وَلَا ولایاب ست نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز اللہ مبین مگر وہ کتاب مبین کے اندر سب محفوظ ہے سب لکھا ہوا ہے اللہ العالمین کو ہر چیز کا علم ہے تو یہ جو معیت ہے یہ معیت عامہ ہر ایک کے ساتھ یہ معیت سب کے ساتھ فاسق فاجر کافر مسلمان سب کے ساتھ یہ معیت عامہ جس کا مطلب یہ ہے جمہور علماء کے قول کے مطابق کہ اللہ العالمین ان کے ساتھ اپنے علم کے لحاظ سے ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے سن رہا ہوتا ہے اللہ کی قدرت ہوتی ہے اللہ ابامن کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے یہ اس کا معنی اور مطلب مراد لیکن اللہ ابامن کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہے چاہے آپ امام تیار ہم اللہ علیہ کا جو بتایا ہوا معنیٰ مراد لیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ ہمارے ساتھ لیکن کیسے ہے ہم اس کے آگے نہیں بیان کریں گے لیکن یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ تعالی عرص پر جلوہ فروز ہے یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ نا باللہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے انہوں نے باقاعدہ اس پر رد کیا ہے پر حلولیہ اور جہمیہ اور معتضہ عقل پرستوں پر فلسفیوں پر جو انہوں نے عقیدہ گڑھا کہ اللہ اربام ہر جگہ ہے ان پر باقاعدہ انہوں نے کتابیں لیکن پر رد کیا ہے جی ہاں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ اتنا کہہ کر کے کہ خاموش ہم ہو جائیں گے وہ ہمارے ساتھ ہے کیفیت ہمیں معلوم نہیں لیکن اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ فروز ہے عرش پر ہوتے ہوئے وہ ہمارے ساتھ ہے جیسے سورج اوپر ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہوتا ہے ایسے ہی عرش پر ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ کیفیت ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ رب الام یہ مثال سمجھانے کے لیے صرف ہے لیکن کیفیت کیا حقیقت میں اس کا ہمیں علم نہیں ہے کیفیت اللہ کو معلوم ہے تو اگر کوئی یہ معنی مراد رہتا تو یہ مانا صحیح ہے اس کے اندر کوئی مظاہر بڑی نہیں ہے تو یہ پہلی آیت تھی جو اس کے تعلق سے تھی جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ان آنے والے دنوں میں اور باقی جو آیتیں ان آیتوں کے آپ کے سامنے جو ہے تشریح کی جائے گی یہاں ایک بات بیان کرتے ہوئے یہ ہے کہ اللہ رب چند سکنڈوں کے اندر بھی آنکھ جھپکتے بھی سورج چاند ستاروں کو پوری زمینوں کو اور پورے آسمانوں کو پیدا کر سکتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ نے سات دنوں میں کو چھ دنوں میں کو پیدا کیا اللہ رب الامن اور چھ دنوں میں پیدا کرنے کے متعلق اور بہت ساری آیتیں صرف ایک آیت نہیں ہے پرانے کریم کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں پہ اللہ رب الام اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمینوں کو چھ دنوں کے پیدا کیا اللہ تعالیٰ حکمت کو جاننے والا ہے. اللہ نے کہیں حکمت نہیں بیان کی بعض علماء نے بیان کیا کہ اللہ ابراہین اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو درس دیتا ہے کہ کسی بھی کام کے اندر جلد بازی مت کرو صبر کرو جلد بازی مت کرو جلد بازی شیطان کی طرف سے اللہ ابراہین پیدا کر سکتا ہے کہ کن فیکن ہو جا ہو جائے گی چیز لیکن اللہ ابراہین نے چھ دنوں کے اندر آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا کس لئے ہمارے عبرت و نصیحت کے لیے درس کے لیے کہ ہم بھی کسی کام کے اندر نہ کریں انسان یعنی صبر کرے اور اس طریقے سے انسان حوصلے سے کام لے اور جلد بازی نہ کرے تدبر کرے غور و فکر کرے بردباری سے کام لے اور کسی بھی کام کے اندر انسان جلد بازی نہ کرے کیونکہ جلد بازی جب انسان کرتا ہے تو کام بگڑ جاتا ہے کام خراب ہو جاتا ہے لیکن انسان جو دھیرے دھیرے کرتا ہے ٹھیر ٹھیر کر کے کرتا ہے سوچ بوجھ کے ساتھ کرتا ہے صبر کے ساتھ کرتا ہے اس کام کے اندر بہتری ہوتی ہے اور وہ کام بہتر ہوتا ہے اور اس کے اندر غلطی کا اور خطا کا امکان کم ہوتا ہے تو اس مقصد کے لیے علماء نے بیان کیا ہے بہرحال یہ بھی اللہ بہتر جاننے والا ہے اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے اللہ کے ہر عمل کے اندر حکمت ہے اگر حکمت ہمیں معلوم ہوگی الحمد للہ نا معلوم ہوا تو بھی ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ اور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام کے اندر حکمت ہے حکمت کبھی پوشیدہ ہو سکتی ہے کبھی ہمیں اس کا علم ہو جاتا ہے کبھی ہمیں نہیں ہوتا ہے لیکن ہمیں اللہ کا ایک نام الحکیم ہے حکمت والا اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے کوئی کام اللہ رب الام یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا اللہ العالمین نے سب کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا اور اللہ کے ہر عمل کے اندر حکمت ہوتی ہے لیکن حقیقی حکمتوں کا علم اللہ کے پاس ہوتا ہے کچھ حکمت انسان جان جاتا ہے بتا دیا جاتا ہے حدیثوں کے اندر یا قرآن کے اندر اور کچھ انسان غور و فکر سے انہا انہیں حکمتوں کا پتہ لگا لیتا ہے لیکن پھر بھی اگر ہمیں حکمت نا معلوم ہو تو بھی ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے بیان کر دیا کوئی حکمت ہے اگرچہ وہ حکمت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ ہماری عقل محدود ہے ہمارا علم محدود ہے اللہ نے جو کچھ ہمیں سکھائی ہوئی ہمارے پاس ہے ہمارے پاس علم کم ہے لہٰذا پھر بھی ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے اگرچہ ہمیں حکمت نہیں معلوم ہوئی لیکن پھر بھی اس کے اندر حکمت ہے اور بندے کے لیے ہی مفید ہے بندے کے لیے ہی بہتر ہے انسان کے لیے ہی بہتر اگرچہ ہمیں حکمت سمجھ میں نہیں آئی کہ انسان کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ اللہ کے ہر کے اندر خیر ہے اللہ کے ہر کے اندر بھلائی ہے انسان اگر یہی سوچ لے تو انسان کبھی بے صبرا نہیں ہوگا انسان کبھی جزا اور فضا نہیں کرے گا انسان کبھی روئے اور دھوئے نہیں چلائے گا نہیں بلکہ اگر وہ اللہ کی طرف معاملے کو لوٹا دے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام کے اندر خیر ہے ہر کام کے اندر بھلائی ہے اگرچہ ہمیں بھلائی سمجھ میں نہ آئے لیکن اس کے اندر بھی بھلائی ہے اگر انسان کے اندر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر انسان کبھی روئے گا نہیں کبھی قسمت کو کوسے گا نہیں کبھی انسان دوسروں کے سامنے جا کر کے شکایت نہیں کرے گا باسماری انسان اگر یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دے کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ظاہر میں آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر آپ کے لیے بہتر ہی نہیں ہے لیکن اسی کے اندر خیر ہوتا ہے اسی کے اندر بھلائی ہوتی وہ آسان تک روش ہے خیر الرقم انسان کی وفات ہو جاتی ہے انسان سمجھتا بہت برا ہو گیا ابھی شادی ہوئی عورت حمل سے ہے بچہ پیدا نہیں ہوا شوہر کا انتقال ہو گیا باپ کا باپ نے اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی بیٹے نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا انسان کا تیار بہت برا ہوا اس کے ساتھ اللہ بہتر جاننے والا ہو سکتا ہے اسی کے اندر خیر ہو نے کشتی توڑ دی اسی کے اندر خیر تھا بچے کو قتل کر دیا خضر خزر اسلام نے اسی کے اندر خیر تھا اللہ بہتر جاننے والا اگر بندے مومن ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے اور یہ کہے گے کہ اللہ تعالی تو سب سے زیادہ مہربان رحم دل ہے سب سے زیادہ حکمت والا ہے تو حکیم اور خبیر ہے جو تو نے میرے ساتھ فیصلہ کیا مجھے یقین ہے کہ اس کے اندر ہمارے لیے خیر ہے ہمارے لیے برائی ہے ہمارے لیے برائی ام سلما کے شوہر کا انتقال ہو گیا بہت بہترین شوہر تھے امر سلما کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وہ نہیں سمجھ سکتی تھی کہ ان سے بھی بہتر کوئی شوہر مجھے ملے گا ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا میں سلم سے کس نے شادی کی امان نبی صلی اللہ علیہ و نے اگر ان کے شوہر زندہ رہے تھے تو کیا اللہ کے شور صلی اللّہ علیہ وسلم سے شادی کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے جی ہاں نہیں کر سکتے تھے وہ کہتی تھی کہ ہمارے شوہر ابو سلمہ سے بہتر شوہر ہو ہی نہیں سکتا لیکن اللہ رب العالمین ان کو ان سے بہتر شوہر دکھایا ان کی شادی ان کے ساتھ ہوئی ہوئی کہ نہیں ہوئی ایک بچے کی وفات ہوگی وہ صحابیہ ہیں نا جو بیمار تھے وہ بچے اور ان کے والد چلے گئے جب شام کو واپس آتے ہیں تو انہوں نے باقاعدہ کھانا بنایا اور بہتر کھلایا ان کو پوچھا بچے کے بارے میں بچہ کیسا ہے تو اس نے کہا اس عورت نے کہ بچہ پہلے سے بہتر حالت میں وہ یہ سمجھے کہ شاید بچہ جو ہے کو شفا مل ہے اور بچہ کی بیماری دور ہو گئی اس کے بعد دونوں ہم بستر بھی ہوئے اور جب انہوں نے بتایا کہ اگر اللہ رب العامین یا تمہارے پاس کوئی امانت رکھ دے اور اس امانت کو اگر واپس لے لے تو کیا اس پر انسان کو اویلا مچانا چاہیے کیا اس پر انسان کو جزا اور فضا کرنا چاہیے رونا دھونا چاہیے انہوں نے کہا کہ نہیں کسی نے ہمارے پاس امانت رکھی اس نے اپنی امانت واپس لے لی اس میں کون سی بات ہے آپ کے پاس کسی نے رکھا ایک لاکھ ریال دس لاکھ روپیہ جو بھی اور کہا مجھے ضرورت مجھے پیسہ واپس کر دو اب واپس کریں کے نہیں واپس کریں گے یا خیالات کریں گے واپس کر دیں گے اس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں کوئی بات نہیں یہ یہ سب بچے یہ ہماری زندگی سب کچھ اللہ کی امانت ہے اللہ نے دی تھی جب تک ہمارے پاس تھی اللہ نے واپس لے لیا ان کو صبر دلا کس نے عورت نے صبر دلایا حالانکہ عورت عام طور پر بے صبرہ ہوتی ہے اس لیے عورت قبرستان کی یاد کرنے سے منع کیا گیا کیونکہ جائے گی روئے گی چلائے گی مرد صبر والا ہوتا لیکن اس خاتون نے آپ سوچیے صحابیات کتنے ان کا ایمان کتنا پویتا اپنے شوہر کو سمجھا رہی ہے ان کے شوہر کو بات سمجھ آئی اللہ رب العلم کو اولاد آ کی اسی رات اللہ رب العلم کو اولاد دی یعنی حمل ٹھہر گیا جی ہاں تو اللہ رب العمین بہتر کرنے والا ہمارا ایمان کم ہے اللہ پر توکل کم ہے اس لیے جب تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے رونے لگتا ہے چلانے لگتا ہے دیکھا ہم نے کتنے لوگوں کو نوکری چھوٹ گئی رو رہے ہیں چلا رہے ہیں اب کیا ہوگا میں تو برباد ہو جاؤں گا میں تو ٹوٹ جاؤں گا کیا ہوگا ہمارے بچے ہیں ہماری بیوی ہیں کیا ہوگا روتا ہے باقاعدہ انسان میں نے اپنی آنکھوں سے کئی لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا جی ہاں ایمان کی کمی کی بنا پر ہوتا ہے آپ اللہ پر ایمان رکھیں اللہ سب سے زیادہ مہربان دل ہے اللہ اپنے مومن بندوں کو ضائع نہیں کرتا ہے اللہ پر بھروسہ رکھیے اللہ کے ہر کام کے اندر خیر اور بھلائی ہوتی ہے نوکری چھوٹ جاتی ہے اللہ اسے بہتر نوکری دے دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے اللہ دیتا ہے لیکن اللہ کے پر انسان کو ایمان ہونا چاہیے اگر انسان کے اندر ہمارے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے کبھی انسان جو ہے ناشکرا نہیں ہوگا کبھی انسان بے صبرہ نہیں ہوگا اور اللہ ربامن رب اس کے لیے خیر رکھے گا لیکن ایمان ہونا چاہیے حسن زن ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر توقر و بھروسہ ہونا چاہیے یہ اعتماد ہونا چاہیے جو آج ہمارے اندر کمی پائی جاتی ہے تو اللہ ربامین رب کے ہر فیصلے کے اندر خیر ہوتا ہے اللہ رب الامن ہمارے عقیدے کی صلاح فرمائے اللہ البامین ہمیں اسلفظ ان کے عقیدے پر قائم رکھے ان کے منہج اور طور طریقے پر قائم رکھے امین. وجدعكم الله خير محمد ولا آله وصحابه جميل والسلام عليكم الله وبركاته